یا یا یا حبیب نبی و نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چند کے ناظرین آپ کو سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں مرحبا کہتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں سرکار تو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تا علیہ و وسلم کا فرمان معظم ہے جس سے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے پیستہ میں بھائیو الحمدللہ سلسلہ نیک بننے کا نسخہ آپ اچھے چینیت فرما لیجئے انشاءاللہ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا تو انشاءاللہ عزوجل تبارک و تعالی کلمات پڑھیں گے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم گرامی آئے الحبیب کہا جائے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے آئندہ نیت جب کرائی جائے آئندہ مستقبل میں کسی کام کرنے کا آپ ذہن رکھیں نیت کروائی جائے ترغیب دلائی جائے تو ان شاء اللہ بلند آواز سے پڑھ کر نیت کا اظہار کریں گے اور یہ ذکر اثکار الہی کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے اپنی مصروفیات کو موقع فرما کر انشاءاللہ جب سلسلے میں شامل رہیں گے تو ڈھیر و ڈیر مدنی پھول انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے بیٹے اسلامی یہ یاد رہے کہ نیک بننے کا نسخہ ہم نیک بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیے ہیں جنت الفردوس میں دیکھیے دنیا کا معاملہ ہے پھر دنیا کے بعد جب انسان اس سفر کو پورا کرتا ہے آخرت کا سفر کا آغاز ہوتا ہے نزا کا معاملہ ہے تو نزا کے معاملے میں بھی ہمیں آرام ملے آسانی ملے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملیں قبر کا معاملہ ہے پھر حشر کا معاملہ ہے میزان ہے پورے سرات ہے تو ہر ہر قدم پر ہر ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں جگہ ملے تو یہ جبھی ممکن ہے کہ ہم رضا ہے الہی والے کام کرنے میں کامیاب ہوں ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہم کریں الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ الحمدللہ اسلامی بھائی دیکھتے ہیں مدن کے ناظرین دیکھتے ہیں اور اپنے آرا سے اپنے تاثرات سے ہمیں نوازتے بھی ہیں اور حوصلہ افزائی بھی فرماتے ہیں الحمد ہمیں جو میلز موصول ہوئی تو یو کے سے ہمیں دو میلز موصول ہوئیں جس میں حوصلہ افزائی کی گئی اور اپنے تأثرات سے جو ہے ہمیں آگاہ کیا گیا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے آپ سلسلہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے ایک میل ہمیں جو ہے ای میل ہمیں ہند سے موصول ہوئی بیلجیم سے بھی ایک میل موصول ہوئی اللہ تبار تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو پابندی سے مدری چینل دیکھتے رہنے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے آئندہ بھی آپ میلز کے ذریعے اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے دیگر اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر اس طرح مدنی چینل کے سلسلے کو دیکھنے کے لیے ترغیب دلائیں اور خوب خوب اللہ تبار تعالیٰ کی بارکتِ ثواب حاصل کرنے کے کام کیجیے انشاء اللہ عزیز اب ہم امیر آن سنت کی زبانی آج کا مدنی انعام نمبر تین سنتے ہیں اور ہر سلسلے کے آخر میں آئندہ سلسلے میں ہونے والے مدنی انعام سے متعلق جو ہے گفتگو جو ہونی ہوتی ہے تو آخر سلسلے کے آخر میں وہ سنایا بھی جاتا ہے تو آئیے آغاز میں ہم امیر سنت کی زبانی یہ مدنی انعام نمبر تین سنتے ہیں مدنی چینل کے نازی توجہ کے ساتھ سماج فرمائیں مدنی انعام نمبر تین کیا آج آپ نے نماز پنج کے بعد نیز سوتے وقت کم از کم ایک ایک بار آیت القرسی سورت الخلاص اور تصویر فاطمہ ندی اللہ تعالی عنہا پڑی نیز رات میں سورت الملک پڑھ یا سن لی تو الحمدللہ للہ آپ نے مدی چینل کے ناظرین نے الحمدللہ یہ مدن انعام سمان فرمایا مدین چینل کے ناظرین جو ہیں ہمارے ساتھ تو اگر آپ کے پاس مدین نام کا کارڈ موجود ہے بہتر مدی انعامات تو آپ اسے اس اپنی جیب سے نکال کر اپنے سامنے رکھ لیجئے شیخ طریقہ تمل سنت کی زبانی ہم نے الحمد یہ سوال سنا کہ کیا آج آپ نے نماز پنج کے بعد نیز سوتے وقت کم از کم ایک ایک بار آیت القرسی سور اخلاص اور تصویر فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا پڑھی نیز رات میں سور ملک پڑھ یا سن لی الحمدللہ اس میں کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں الحمدللہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کام کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کام آپ کریں گے تو آپ کو اتنا اتنا انعام ملے گا یہ آپ کا جو ہے بینیفٹ ہے یہ آپ کو منفیات حاصل ہوگی مثال کے طور پر فیکٹری ہے کسی کی کوئی پروڈکٹ ہے مال بناتا ہے اگر وہ اپنا سامان فلا بازار میں بیچے اور اسے معلوم ہے کہ یہاں پہ میرا ایک پیس پچیس روپے کا بکتا ہے اگر میں برابر والے بازار چلا جاؤں یا دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں دوسرے شہر میں چلا جاؤں تو یہی پیس میرا جو ہے مجھے ڈبل نفع حاصل ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شعور اس میں سبقت کرے گا آگے بڑھ کر دوسرے بازار میں منتقل ہو کر اپنے سامان کو مہنگے داموں بیچ کر نفع حاصل کرے گا تو اب ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں نماز الحمد پڑھتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ذکر و اذکار ہمیں احادی سے طیبہ اور بضواندین رحیم اللہ المبین کے و وظائر کی صورت میں ہمیں جو ملے انہیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان ذکر و اسکار کی برکتیں بھی ہمیں حاصل ہوں گی تو حضور والا شیخ طریق سنت نے جو ہمیں یہ مدنی انعام عطا فرمایا اس بارے میں آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے الحمدللہ اس وقت مدنی چینل کے اور تمام شوراگا کے لیے سعادت کی بات ہے کہ الحمد رجب المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان چلوا فرما ہے اور اس کی پہلی شب گزری اور اس کے بارے میں تو تھا نا کہ جو رجب کی جو پہلی شب ہے جو گزر چکی اس میں دعا رد نہیں کی جاتی اور یہ حرمت والا مہینہ ہے اور آج دوسری شب ہے ہر شب اس کی بڑی برکت والی بحمد ہے بحمد بحمد یہ پورا مہینہ ہی سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اس میں جو الحمدللہ نیکیاں کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا یہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو بڑا خوشی کا ان کا دل جو خوش ہوتا ہے تو یہ ویسے بھی یہ مہینہ آتا ہے رجب شابان رمضان کے قریب دونوں ساتھ ملے مہینے تو انسان کے اندر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس دوران مدنی انعامات تو بہت زمان سمجھ لیں کہ معاونت کریں گے اگر کوئی نیکیا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اب دیکھیں یہی مدن انعام ہے کہ ایک مدانی انعام ہے لیکن اس میں کئی مدانی انعامات امیر ال سند نے شامل کیے ہیں یہ آپ کی حکمت ہے اور اسی رجب المرجب کے چودہ سو چھبیس ہجری کوئی بہت پیاری بشارت ایک استاب کافی بھائی نے سنائی تھی کہ رات وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ پیارے پیارے آقا کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوا فرما ہے انہوں نے کہا کہ بس میں نے دیکھا کہ اللہ بھاہ مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ جو اس ماہ مبارک میں پابندی کے ساتھ فکر مدینہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مخفرت فرما دے گا یعنی کہ رجب المرجب کا مہینہ تھا وہ چودہ سو چھبیس ہجری اور اس میں یہ ان کو بشارت ملی تو مدانی چلے کے ناظرین اور جتنے بھی شورکاہ ہیں وہ نیت کر لیں کہ اللہ ہم ہر صورت میں اس مہینے میں کسی صورت میں ناگا نہیں کریں گے پابندی کے ساتھ فیکرے مدینہ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ تو جو شورکا آج کچھ نئے بھی شامل ہوئے ہوں گے اور ہر طرح کا مطلب طبقہ اس میں شامل ہوگا تو میں ان کی خدمت برف کر دوں کہ یہ مدنی انامت جو ہیں یہ اس پر دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گداہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل ہے اور یہ شریعت اور طریقت کا جامع مجموعہ ہے اور امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں دیکھا کہ مشکلات ہیں مصروفیات ہیں لوگ اب عمل کی طرف ذہن نہیں ہے گناہوں کی طرف مائل ہیں اس کو پیش نظر رکھتے بڑی حکمت کے ساتھ یہ مدنی انعامت مرتب فرمائے اور اس کا مطلب ہے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے چونکہ بہتر ہیں اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہے اور جو جامعت المدینہ کے طلباء ہیں ان کے لیے 92 اور جو طالبات ہیں ان کے لیے اور 40 مدن انعامت مدنی منوں کے لیے ہے۔ اور جو گونگے بہرے ہیں جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے ان کے لیے ستائیس مدنی نامات ہیں تو یہ اس لیے میں نے نرض کیا تھا کہ جو اب نئے شامل ہوں ان کو بھی اس طرح کی معلومات ہو جائیں اور پچھلے سلسلے میں جیسا کہ الحمدللہ نگرانی شورا تشریف لے آئے تھے اور انہوں نے تو باقاعدہ مدنی چینل کے تمام ناظرین کو جو گھر کے بڑے ہیں سرپرست ہیں ان کو سمجھنے گھر کا مدنی انعامات کا ذمہ دار بنا کر گئے تھے کہ آپ مدنی کے ذمہ دار ہیں مدنی پر نہ نہ خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروائیں اور عمل کروانے کے لیے چونکہ ہر طرح کے مدنی انعامات ہیں اسلامی بہنوں کو کروانا چاہتے تو ان کے لیے تیرسٹ ہیں مدنی منوں کو کروانا چاہتے ہیں تو چالیس مدنی انعامات ہیں تو یہ مدنی انعامات الحمدللہ مختلف انداز سے امیر اللہ نے مرتب کیے تو جو بھی اپنے گھر میں چاہے اس کا نفاذ کر سکتا ہے تو مدنی انعامات کے رسالے کو لازمی لازمی اگر حاصل نہیں کیا تو حاصل کر لیجئے اور اس سلسلے میں شامل رہیے آپ کو مدن انعامات کے مختلف انداز سے وضاحتیں ملیں گی ترغیبات ملیں گی تو انشاءاللہ شاء آپ کا عمل بد اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو چونکہ ابھی یہ امیر علیہسنت دعمت برکات عالیہ کا مدن انعام کہ پانچوں نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد اور سوتے وقت تصبی فاطمہ آیت القرسی سورہ اخلاص یہ پڑھنے اور رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے تو آپ غور کیجیے کہ امیر علیہ سنت کی کتنی پیاری حکمت ہے کہ اس پرفتن دور میں بھی نمازوں کے بعد کچھ پڑھنے کی ترقی بن جائے پھر اب سوتے وقت سوتے وقت تو آدمی ہوتا ہے جاؤں بستر پہ گروں اور پڑھ کے سو جاؤں لیکن امیر علیہ سن حکمت دیکھے کہ اس وقت بھی آپ نے یہ ترقی کے ساتھ کے کسی طرح یہ کچھ ذکر و اسکار کر لیں سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں اور پھر رات کو جیسے سورہ مل تو قرآن کی تلاوت کر کے سو کس قدر یہ یعنی کہ فوائد والی بات ہے نا تو امیر علیہ سنت دعوت برکام العالیہ چونکہ زمانے کے ولی کامل ہیں اور آپ کے ہر ہر حکم میں ارشاد میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو ان امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات سے ہم سب کو مستفیض ہونا چاہیے تو یہ جو مدنی انعام ہے نا اس کی اب چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اب ایک ایک مدنی انعام پر تو پورا پورا بیان کیا جا سکتا ہے نا تو مختصراً یہ جیسے کہ اس وقت آیت القرسی پڑھنے کا مدنی انعام کہ اس میں مطلب ہر نماز کے بعد تو اس میں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ ایک یا ڈیڑھ منٹ لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو ایسی عطاؤں والی بارگاہ ہے کہ جہاں ناپول نہیں ہے کہ یہ کم وقت میں عمل کیا تو سواب وقت کے سب سے دیا جائے ایسا ایسا نہیں بلکہ جیسے دنیا کے سیٹوں کا معاملہ ہے کہ پورے دن کام کرنے پر پورے دن کا معوضہ دیتا ہے اور آدھے دن کا کام کریں گے تو آدھے دن کا معوضہ ملے گا امیر اللہ تباروں کو پوالا کہ بارگاہ ایسی غنی بارگاہ ہے کہ بہت مطلب مختصر عمل اخلاف کے ساتھ کیا جائے تو اس کا عجر و ثواب کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جیسا کہ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑی سی مشقت آپ دیکھیے اور عمل پر غور کریں گے تو اجر و ثواب کے خزانوں کے منہ کھلے میں نظر آئیں گے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ فرض نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہائل ہوتی ہے کہ اس کے مرتے ہی اسے اس جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے اب کیجئے کہ اگر مشقت پر غور کرتے ہیں تو منٹ آدھا منٹ یعنی مدانی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجیے کہ مشقت آپ دیکھیے تھوڑی سی آپ کو لگے گی کہ نیند آ رہی ہے یا چلیے تو نماز کے بعد ہے اب آپ نے پڑھا اور پڑھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن تھوڑی سی مشقت آپ نے کی تھوڑا سا نف پر آپ کو گنا گزرا لیکن بس کر کے پڑھ لیا آپ نے تو دیکھے مشقت پر غور کریں گے تو منٹ آدھا منٹ اور اجر دیکھیں گے تو آپ کو جنت منتظر نظر آئے گی یہ کہ نیت کر لیں گے ان ہم آیت الکرسی انشاءاللہ ضرور پڑھا کریں گے انشاءاللہ شاء والا آپ نے آیت القرسی کی فضیرت الحمدللہ سنائی تو آپ جو ہے گزشتہ دنوں میں قوم جنات جناتا ہے ابھی تو میں نے وہ صرف نماز کیوں بتائے کہ نماز اس میں سوتے وقت ابھی ہے نا تذکرہ کہ سوتے وقت بھی تسلی فاطمہ جس جی کی جی بھی دیکھیں فضیلت دیکھیں کہ بخاری شریف کی حدیث سوموار ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھے تو جب تک سوئے اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے شاید شاید اللہ آپ آج دیکھیں کہ ہر ایک ٹینشن کے اندر ہے پریشان ہے گھبرائے ہوئے رات سوئیں گے پتا نہیں کیا ہوگا میرے خیال میں چند دنوں پہلے کی بات ہے تو ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں نا اس کے دو تین گلیاں چھوڑ کر ہمارے ایک دوست ہیں اسکول میں ٹیچر ہیں ساتھ ہمارے تو ان کی بتیجی جو دس گیارہ سال عمر ہوگی گئی چھت پہ سو رہی تھی اب وہت پہ سوئی ہوئی تھی تو اچانک وہ ہائی فائرنگ ہوتی ہے نا اس کی گولی وہ مطلب ہے کہ نیچے آئی اور وہ بچی کے پیر میں پیوش سو گئی اب وہ بےچارے سوئے ہوئے تھے اب گھر میں سویا بہت ہوتا ہے نا ریلیکس ملے گا سکون ملے گا کیا پتا کہ سوتے میں بھی تو مصیبت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائی تو اب یہ کہ اس طرح وہ سوئے ہوئے تھے اور اس طرح ان کو گولی آ کے لگی اور پھر آپریشن ہوا بےچاری کا بچے یہ تقریباً دو تین کیس اور یہ بدانی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے آج کل شادی وغیرہ میں جو فائرنگس ہوتی ہیں اور پتا ہے آپ تو چھتوں پہ سونا بہت مشکل ہو گیا کہ سوتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو اب یہ دیکھیں کہ جب آیت الکرسی کر سوئیں گے برکت حاصل ہوگی کہ اللہ عز و جل کی وہ حفاظت میں رہے گا پھر آپ کو پتا ہے کہ آج کل یہ تو ہے اس کے علاوہ چوری کے معاملات سے ڈر لگتا ہے تو اس کے لیے دیکھیے نہ صرف وہ اللہ کی حفاظت میں اس انداز سے رہے گا اس کے گھر اور گرد کے گھروں میں چوری سپنا ہو جائے گی یعنی کہ ایک تو وہ پڑھے گا تو اس کی برکت نہ صرف اس بلکہ اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو بھی برکت حاصل ہوں گی مدن انعام کیا برکت ہے دیکھیے کہ امیر اہل سنت دامت برکات ہوں نے اس طرح مدن انعامات کے ذریعے ہمیں نہ صرف اخردی نعمتیں رضا الہی کے حصول کے ساتھ ساتھ الحمدللہ للہ بنیادی مصائب و عالم سے کس انداز سے بچانے کی کوشش کی ہے <سلام> کہ معاشرے میں اگر اس طرح یہ نافذ ہو جائے تو چوری چکاری جو ہوتی ہے اس کا بھی انشاءاللہ ایسی روحانی مدد ہوگی کہ خود بخود یہ ترکیبیں بنتی جائیں پھر مزید اس میں آتا ہے کہ آصب اور جن کا داخلہ نہیں ہو سکتا یعنی <سلام> جنات اور آصف یہ تو ایسے معاملات ہیں کہ اس میں آپ پوری نفری لگا دیں پولیس کی فوج کی تب بھی جنات تو اس سے جنات سے بچاؤ کے لیے چوری سے بچاؤ کے لیے اور ہر طرح سے اللہ تعالی کی حفاظت میں جانے کے لیے یہ مدنی انعام آپ دیکھیے تو پتا چلا نا کہ مدنی چینل کے ناظرین پہلے ایک سوال ہوا تھا کہ بھائی مدنی انعامات میں کیا اخروی جیسے برقع فضائل بتاتے ہیں کہ آخرت میں یہ ثواب ملے گا یہ سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کیا دنیاوی تو دیکھئے دنیاوی برکت دیکھیے آپ نے تو مدنی انعامات الحمد کو رب ازدل کی رضا کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیا کئی و سے بچانے شاء انشاءاللہ ترکیب اس رہے گی انشاءاللہ شاء حضور ہمارے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ الحمد للہ ہے کیونکہ مدن چینل کے ناظرین سلسلے میں شامل ہے الحمدللہ وہ ہمیں اپنی آرا سے جو نواز رہے ہیں تو مدن چینل کے ناظرین نے الحمدللہ ہمیں کال ریکارڈ کروائی ہے تاثرات آئیے سنتے ہیں اللہ سلوال الحبیب میرا نام محمد آزاد تاری ہے اور میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں یہ مدنی چینل بہت پیارا ہے اور ہم اس کے سلسلہ دیتے ہیں اور خاص طور جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ایک بچے کا نسخہ اس میں بہت پیارے پیارے سوالت کیے جاتے ہیں اور خاص طور سے بابا جانتا بلاج بھی ہوتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ میں مقرمہ سے سید تعریف کر رہا ہوں الحمد رات مدینہ مبرہ میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی گمبر خزرہ کے شاہ تعلق انہوں نے بتایا کہ میں تعلیم غیر مسلم تھا انڈیا ہند سے میرا اور مدنی چینل دیکھ کر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر اور خاص طور یعنی پر نکاحوں کا کچھ مدینہ یعنی نکاح کو نکی رکھنے والا جو مدنی نام ہے امیر اللہ جو دیگر اسلامی بھائیوں کو دیکھا تو میں اتنا متاثر ہوا کہ اسلام کے بارے میں میں سنتا تو, تو لیکن آج میں نے مدنی چینل پر جو حقیقی نانوں اسلام کی देखी دیکھی اتنا متاثر ہوا کہ 12 افراد مدنی چینل دیکھ کر الحمد للہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے الحمد للہ دین کے اسلام کے دین اسلام کے حکام کو سیکھنا شروع کیا ان کے بھائی نے تیرسر کے مدنی قلعہ کورس میں شمولیت اختیار کی اور الحمد للہ چینل دیکھ کر انہوں نے آنکھوں کا کھسلے مدینے لگانا شروع اور امیر سنت ہو گئے کل رات الحمد للہ موازہ شریف سنہری سامنے حاضر ہو کر انہوں نے یہ تعلیمات کرے یار صلی اللہ آنکھوں کا کفل مدینہ کر دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کے دامن میں استقامت دے دیجیے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کے ایسا لگا دیجیے کہ پوری دنیا میں کی دعوت کو عام کرنے والا بن جاؤں سوال نمبر تین مدنی نام جو ہے سوال یہ ہے کیا اگر سوال میں چار چیز ہے سورہ سورہ جاتی ہے کیا مدنی انعام مانا جائے گا یا نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ حضور الحمد للہ دیکھیں مدن انعامت کی برکتیں مدیشین کے ناظیم بھی ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے یہ سماج فرمایا کہ مدنی انعامت کیا ہیں حقیقی معنی میں نیک بننے کا نسخہ ہیں جس لائن بھائی نے ہمیں یہ کال ریکارڈ کروائی اگر وہ سلسلے میں شامل ہیں تو آپ سے عرض ہے کہ آپ مدین پاک میں ہیں تو آپ سے ہو سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا اور ہمیں بھی جو ہے حاضری کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا حضور والا اس سوال کا جواب شرط اس میں یہ ہے کہ جیسے اب پانچوں نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص اور تصویر فاطمہ پڑھنی ہے تو اس میں یہ کہ نماز پنجگانہ میں چونکہ پانچ ہے نا اس میں سے تین پر اگر انہوں نے ترکیب بنا لی کہ ہر مدن انعام جس میں جزیات بنتے ہوں پانچ سات چار تو اکثر جزیات پر عمل کی صورت میں عمل مان لیا جائے گا لیکن اب جیسے جس میں جزیات ہی نہیں بنتے کہ ایک ہی ہے جیسے اب رات کو سوتے وقت ایک بار پڑھنا ہے تو وہ تو پڑھنا ہی ہے اس طرح سورج ملک کی تلاوت ہے تو یہ تو کرنی ہے لیکن سورہ ملکی تلاوت کی فضیلت یہ کہ اس میں یہ ہے کہ فضیلت اس کی پڑھنے سے جو اس کے فضائل ہیں جو اس کی مختلف انداز سے انشاءاللہ وہ آگے ارض جائیں گے باقی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سورہ ملک اگر ویسے نہ پڑھ سکا تو پھر وہ سن لے یا کسی اور وقت میں بھی پڑھ لے تو اس کا تنظیمی طور پہ مدنی نام پر عمل مان لیا جاتا ہے شکراند. باقی یہ کہ اس کو فضیلت جو اس کی جو وارد ہوئی نا وہ رات کو پڑھنے ہی پر ہے حضرت والا یہ آیت القرسی سے متعلق آپ نے الحمدللہ ہمیں فضیلتیں سنائیں برکتیں سنائیں دنیاوی فوائد بھی الحمدللہ للہ آپ نے ارشاد فرمائے جیسا کہ کہا جاتا ہے دنیاوی فوائد کیا ہیں تو چوری ڈکیتی سے مال چورائے جانے سے بھی الحمدللہ ان کا گھر دکان مکان محفوظ رہتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں بھی تھوڑا کچھ دیر پہلے سوال کرنا چاہا تھا تو یہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے سلسلہ فرمایا تھا سلسلہ کیا تھا قوم جنات تو چونکہ ایک تعداد ہے کہ وہ جنات سے جو ہے وہ پریشان ہے آس زدہ ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں اس کو جن چڑھ گیا اس کو جن چڑھ گیا ایک مطلب پریشانی کی کیفیت ہے تو اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ آیت الکرسی کی برکت سے جنات کے اثرات سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے آپ یہ دیکھا کہ آیت السی جو سوتے وقت پڑھ لیتے ہیں تو اسی طرح الحمد للہ وہ آسے وہ جن داخل نہیں ہوں گے اور ویسے بھی کبھی خدا نخاسہ کو جن وغیرہ ایسے کوئی چیز ظاہر ہو تو آیت القرسی پڑھنے کا ہی کہا گیا امیر سننا دامد برکات العالیہ کی زبانی بھی سنا کہ کبھی کوئی جن وغیرہ سامنے آ جائے ایسا کچھ ہو تو آپ نے نفسیاتی طور تو ابھی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر تو پوری طویل بات بھی کرتے رہیں گے تو مدن چاہیں گے ناظرین کو بھی دلچسپی لگے گی لیکن چونکہ اب ہم موضوع سٹ جائیں گے لیکن میں مدن علامت کی چونکہ موضوع چل رہا ہے تو یہ ضرور ایس کروں گا کہ جنات ہوں کوئی جادو کرتا ہو آپ کو لگتا ہے کہ بندش کرا دی ہے آپ مدنی انعامات کو تھام لیجئے آپ کو مدنی انعامات میں اس کا حل ملے گا ملے گا ملے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا ان شاء اللہ آپ مدن انعامات کو دیکھیے تو صحیح اس میں ہے کیا کیا بلکہ مدنی انعامات میں بے شمار ایسے جو کہ صرف جنات ہی نہیں دنیا کے وہ مسائل جیسے ڈاکٹر جن کو لا علاج قرار دے دیں آپ ان مصیبتوں کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ آپ کیسے مصیبتیں دور ہوں گی آپ آئیے مدنی قافلے میں سفر کر کے دیکھیے سی اے سی مدنی بہار موجود ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی انعام جو ہے یہ ایسا مدنی انعام ہے جس کو پورا پوری دنیا مدنی کافرے کے نام سے پکارتی ہے اور اس کی افادیت اسی ہے کہ مدنی انعامات میں شامل ہے لیکن دعوت اسلامی کی جو دو مدنی کام ہے اس میں مدنی انعامات اور اس کی افادیت کے پیش نظر اس مدنی انعام کو مدنی کافرے کا نام دے کے الگ کیا گیا اس میں سفر کر کے دیکھیے ہفتہ واری سنتوں بڑے اجتماع ہوتے ہیں ان میں شرکت کے دعا کیجیے اب دیکھیے کے مسائل جنات کیسے دورتے ہوئے نکل جاتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح درس فیضان سنت ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغان اس طرح جو جو دعوت استعمالی کے مدنی کام ہیں وہ سارے مدنی انعامات میں ہیں تو جب آپ مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کریں گے تو آپ کو آصف کا علاج بھی نظر آئے گا آپ کو لا علاج مریض کے شفا کے طریقے بھی انشاءاللہ اس میں ملیں گے اور الحمد مدنی قافلوں میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جنات کے تو بچنے کا وقت مختصر ہے جزاک اللہ ہمار جو ہےسلہ بھی ہے مدیر جل کے ایک کال سنا دیجی سلوحیب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات اللہ میرا نام سے بات کر رہا ہوں یہ جو اس میں اس کے بارے میں پچھنا تھا کہ اگر ہر نماز پڑھ نہیں سکتا سوتے وقت یہ سب عمل کر لے پانچوں نمازوں کا سوتے وقت ایک ہی بار پڑھ لے تو ایسا ہو سکتا ہے اور دوسری سوال میرا یہ ہے کہ یہ اردو پر نہیں سکتے اس کو کس طرح سمجھایا جائے جزاک اللہ خیر جسا اللہ حضور والا اللہ تعالیٰ کو خیر عطا فرمائے آپ نے کال کی آئندہ بھی ان سلسلے میں شامل رہیں گے حضور والا آپ نے سوال ہمارے اسلامی بھائی کا سماعت فرمایا کہ دن بھر جو ہے پانچوں نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور جو ہے تصویر فاطمہ نہ پڑھ سکیں اور رات ہی میں یہ ایک بار عمل کر لیں تو کیا مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا یہی عرض کیجیے نا کہ جیسے جن مدنی انعامات کے جزیات بنتے ہوں یہ مدنی انعامات کے رسالے کی ابتدا میں مدنی چینل کے انداز جب صفہ کھولیں گے نا تو اس میں مدنی وضاحتیں لکھی ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ موقع ملنے پر آپ کو آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ چاروں وضاحتیں تفصیل کے ساتھ ارض کر دی جائیں گی تو اس میں ایک یہ بھی ہے جیسے یہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لے گے یہ ایک صفائی سو مدنی وضاحتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں جو پہلی وضاحت اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اکثر جزیات پر عمل ہونے کی صورت میں آپ کا مدنی نام پر عمل مان لیا جائے گا یعنی کہ لکثری حکم الکل یعنی اکثر کل کا حکم رکھتا کے تحت تو یہ انشاءاللہ شاء آپ یہ دیکھیں ادھر بھی ہے تو یہ ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے ویسے آئندہ میدانی چینل کے ناظرین کے لیے آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ شاء آپ کو یہ اس کی وضاحت انشاءاللہ مزید کر دی جائے گی امید ہے کہ آپ کو آپ کا سوال کا جواب جو ہے مل گیا ہوگا کہ اکثر جو ہے اکثر سوالات کے جوابات میں یعنی کہ کوئی بھی سوال ہو کہ اس میں اجزا ہوں جز ہوں تو پر اکثر پر عمل کرنے کی برکت الحمد کل پر عمل جی مانا جائے گا سر سے مرادی ہے کہ سے سو ہے تو سو میں سے اکیاون اکثر کہلائے گا اس طرح جزا اللہ اچھا ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اردو پڑھنا جس کو نہیں آتی تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اردو سے مرا سمجھا نہیں کیونکہ وہ اس میں وضاحت نہیں تھی اب اس میں جی تو اردو نہیں تو طالبان وہ پڑھنا چاہتے دی. ہوں مدین انعام کا کارڈ فل کرنا چاہتے ہوں تو ان کو سمجھنا آتا ہو وہ کس طرح اپنا آب جو آب ہے مد انعام کا کارڈ فل کر سکیں ابھی میں آب مجھے ایک میسج آیا تھا کہ مدین انعامت کا رسالہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا پڑھ نہیں سکتے تھے وہ تو الحمد ہم جس تحریک سے وابستہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ان کے جو امیر ہیں پندرہویں صدی کی علمی بار روحانی شخص ہے, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برگات ملالیہ یہ ایک بلی کامل ہیں اور آپ نے اپنی نگاہوں سے آپ کے سامنے کے پوری دنیا میں کتنے نوجوان جو بالکل بے ربی کا شکار تھے اپنی نگاہ ولایت سے ان کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا تو اکثر آپ چونکہ آپ فرائض و واجبا تو سنونا مستحبات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الکرامات بزرگ ہیں میں نے مطلب میسج پڑھا اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا تھا بڑا پریشان کبھی کسی کو لے کے بیٹھ جذبہ بہت مدنی نامات کون کو اوکے میں کبھی لے کے بیٹھتا ہوں پڑھواتا پھر میں کرتا بہت پریشان تھا تو یومیا میں زیادہ دشواری ہوتی تھی کہ پچاس یومیا مجھے کس طرح یاد ہو جائے یاد کیسے کروں وہ کہتے ہیں رات میں اسی طرح کڑھنک کرتے ہوئے سو گیا نا تو مجھے میرے پیر و امیر علیہ سنت کی خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے مطلب بڑی شفقت فرمائی اور اس طرح سمجھائے کہ مجھے جب صبح اٹھا تو مجھے پچاس کے پچاس مدنی نامت یاد ہو چکے تھے اس طرح مطلب ہے کہ میں بس وہ کر کے اس طرح ترکیب بنا لیتا ہوں تو یہ کہ آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو جذبہ ہونا چاہیے کسی اسلامی بھائی کے ساتھ آپ کے گھر میں یا جو بھی ہیں آپ ایک ایک مدن وہ پڑھا لیں اس کے حساب سے نشان لگا ممکن ہو جائے گا کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ الحمدللہ ویڈیو ہمارے پاس ویڈیو سوال ہے اس کو سنتے ہیں. سلوال اللہ سلام علیکم وعلیکم علیکم. علیکم آپ نے جو مدنی رام کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ اس سے ہمیں بہت سے دینی فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ہر نماز کے بعد سور اخلاص آیت الکرسی تصبی فاطمہ پڑھنا ہے اور رات کو سوتے ٹائم سورہ ملک پڑھنا ہے تو دن میں تو ہم لوگ ہر نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں لیکن رات میں جب گھر جاتے ہیں تو تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے نیند آ رہی ہوتی ہے تو نماز کے بعد یہ نہیں پڑھ سکتے بہت مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو ہمارا یہ مدنی انعام مانا جائے گا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے وہ سورہ ملک نہیں پڑھ سکتے تو وہ اس مدنی انعام پہ کیسے عمل کریں گے حضور اس بارے میں اپنے اپنے جواب جو چکے آڈیو سوال تھا ہاں لینے کہ قرآن پڑھنا جانتے وہ کس طریقے سے میں نے کہا کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہے نا تو وہ سورہ ملک کی تلاوت سن لے پڑے سیکھ لیں پڑھنا جی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر معاملے میں رہنمائی کی جاتی ہے اور ڈھیر و ڈھیر مدرس المدینہ بالغان بھی الحمدللہ موجود ہے جو عشاء کی نماز کے بعد ہے تو میں ان اسلام بھائی کو یہ بشور آرز کرتا ہوں کہ جہاں بھی یہ رہتے ہیں وہاں کسی بھی امام والے اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے پوچھ لیں تو قریب ان کے گھر کے قریبی مدس المدینہ بالغان ان کو مل جائے گا اکتالیس منٹ کا مدرسہ لگتا ہے اور الحمد للہ کے ساتھ بغیر کسی فیس کے الحمدللہ وہاں قرآن پاک سکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سپارہ لے کر بھی نہ ہے سپارے بھی الحمدللہ وہاں موجود ہوتے بس اٹھ کر آ جائیں اور عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے کاروبار کا وقت بھی نہیں ہوتا تو وہاں آ کر یہ قرآن پاک سیکھ لیں سیکھنا بہت ضروری ہے اور مزید یہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے کہ قرآن پاک بھی سیکھنا ہے تو اصول کے مسائل بھی آنے چاہیے بحیثیت مسلمان وضو نماز کے فرائض نماز کے شرائط واجبات اور بھی دین کے بہت سارے اقامات ہیں تو الحمد للہ دن کا مدنی تربیتی کورس بھی ہوتا ہے تو اس میں شرکت کر لیں ترسٹھ دن تک عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پانچوں نماز با پڑھنے کی بھی شادت ملے گی الحمدللہ للہ وضو بھی سیکھنے کو مل جائے گا غسل بھی سیکھنے کو مل جائے گا قرآن پاک مخارج کے ساتھ بھی ان کو آ جائے گا اخلاقی تربیت بھی ہوگی نرمی کے حوالے سے گفتگو کس طرح کرنی چاہیے چلنا کس طرح چاہیے لیٹنے کی سنتیں گفتگو کی سنت اور بے شمار ایسے دن کی پیاری بات ہے الحمد للہ سیکھنے کو ملتی ہے تو ان سے یہ مشورہ ہے کہ تربیتی کورس کر لیں دن کا جو تربیتی کورس ہے یہ کہاں مطلب ہوتا ہے اس بارے میں بھی تو کچھ رہنما الحمد للہ ہمارے عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے اور دیگر شہروں کے جو جہاں ہمارے مراکز فیضان مدینہ الحمد للہ وہاں بھی تربیتی کورس ہوتے ہیں اور الحمد اب تو باب المدینہ کراچی میں بہت ہی ایک زبردست کورس شروع ہوا ہے فر ظلم کورس. اس میں بھی الحمدللہ ٹائم بھی اس کا بہت ہی مختصر اور ایسا ٹائم ہے کہ ہر کوئی اس میں شرکت کر سکتا ہے صبح سات بجے سے دس بجے تک اس میں سات بجے سے آٹھ بجے تک الحمدللہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے تو اس میں شرکت کر لیں اور پھر آٹھ سے دس بجے تک دین کے جو آقا میں فرض ضلع میں جو ہر مسلمان کو آنے چاہیے اس کے متعلق سکھایا جاتا ہے آج بھی الحمدللہ نجاستوں کے متعلق بہت اہم ترین باتیں سیکھنے کو ملی نجاستے حکمی حقیقی اب یہ تو ایسے ایسے بھی لفظ ہے جو پہلی بار کبھی سنے تھے جو کہ یہ سیکھنا یہ ضروری ہے اس میں شرکت کر لیں انشاءاللہ اللہ اس طرح کم وقت میں ان کا کاروبار کا بھی ان نقصان نہیں ہوگا کاروبار بھی یہ کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ یہ سارے انشاء ان کو سیکھنے کو ملے مدری کے ناظرین آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ ہمیں سکھانے کے بے شمار مواقع دعوت اسلامی الحمدللہ للہ فراہم کر رہی ہے جیسا کہ ہمارے اسلام بھائی نے ویڈیو کال سوال کے اندر جو ہے یہ کہا کہ قرآن پاک جو نہیں پڑھ پاتے تو الحمدللہ ہمارے ہمارے بلیک دعوت اسلامی نے رہنمائی فرمائی کہ مسجد مسجد مدرسہ بالغان کا اہتمام ہوتا ہے اور کوشش کیجیے تھکن ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی سنا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وقت کم لگتا ہے لیکن کر لیے جائیں تو اس پر ثواب بے شمار ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوگا ان اللہ عزیز آڈیو کال اگر ہے تو وہ بھی سنا دیں صلو اللہ حبیب چلیے حسر والا اس بارے میں جو ہے آپ نے آڈیو کال ابھی کچھ وجوہات کی بنا پر ابھی موصول نہیں ہو سکتی انشاءاللہ شاء جیسے ہی ترکیب بنے گی بھی فرمایا تھا تو اس کی فضیلت اور برکت احادی سے میں جو ارشاد ہوئی ہیں تو مدنی چل کے ناظرین پسند کریں گے کہ انہیں یہ فضیلت برکتیں سنائی جائیں <خخ> حضرت کہ رحمت عالم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں یعنی پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی اور وہ یہی سورہ بلکہ کیسا مدنامہ یعنی کہ اس کے اگر کو معمول بنا لیں تو کس قدر اس کو فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں ایک شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور نے پوری صورت ختم کی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے جب کہ ماں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورت الملک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہی روکنے والی ہے یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا تو یہ کہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے مدانی پنسورہ میں اس کی فضیلت یہ بھی لکھی ہے کہ جو چاند کر چاند کو دیکھیں جب چاند نظر آتا ہے چاند کو دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے تیس دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ شاء محفوظ رہے گا اس لیے کہ تیس آئے ہیں اور تیس دن کے لیے کافی ہیں اس کے اور بہت زیادہ ماہ کا چاند تو الحمدللہ جو ہے وہ دوسری شب ہے تو مدری چین کے ناظرین یہ یاد کر لیں آئندہ ماہ کا چاند دیکھتے ہی جو ہے اس کو پڑھنے کر فضیلت پانے میں کامیاب ہو سکے اس کی فضیلت ایک بار ہمارے حیدرآباد کے ایک نوجوان مبلغ تھے عمر ہوگی میرے خیال بائیس سال کے قریب عمر ہوگی ان کی تو وہ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے تھے لیکن مدن انعامت کے بہت زیادہ مطلب ایک عامل تھے وہ اور اس قدر مطلب مدن انعامت سے محبت تھی کہ وہ بس کہتے ہیں کہ بالکل ایک جذبہ ایسا تاری ہوتا ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں مدن انعامات رہتے تھے بالخصوص سورت الملک کی تلاوت جو ہے نا وہ بہت زیادہ پابندی کے ساتھ یعنی وہ ان کا اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ کبھی اگر وہ تاخر سے آتے تھے نا تو مدرسات المدینہ ختم ہوتا تو وہ بیٹھ کر سارا پہلے وہ سوریہ الملک کی تلاوت کرتے تھے اس کے بعد گھر جاتے تھے یعنی ایسا سختی سے معمول تھا ان کا تو ان کا مطلب ہے کہ بھری جوانی میں وہ جا رہے تھے تو گاڑی میں ان کا پاؤں سلپ ہوا اور بس کے نیچے بےچارے وہ آ گئے تھے ان کے انتقال کے بعد ان کا جب جنازہ گھر میں رکھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ کئی بار وہ اٹھی اور کہا دیکھے بھائی نے آ کے کھو اس طرح مطلب ہے کہ ان سے یہ چیزیں ظاہر ہوئی نا پھر ان کی تکفین ہو گئی تکفین کے بعد تقریباً میرے خیال میں چند دنوں کے بعد ہی ان کے چچا کا کہنا ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا غالباً اسی چار بھائی پہ لیٹے ہوئے تھے جس پر کاشی فختاری تھے نام کاشی پختاری سویا کرتے تھے اور بڑی محبت کیا کرتے تھے تو رات اچانک کھلی ان کی تو قرآن پاک کی, تلاوت کی آواز آئی تو یہ کہا ٹھیک فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے تو یہ جلدی سے اٹھے اور نماز کی تیاری کے لیے نکلے تو ان کے چچا کہ مسجد میں, میں پہنچا تو وہاں پر تو مسجد میں تالا لگا ہوا تھا اب جب مسجد میں تالا لگا ہوا تھا تو, تو انہوں نے فوراً گھر دیکھی دیکھا کہ رات کے دو یا تو مجھے دوبارہ وہی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز تھی تو لما. میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا میں نے کوئی ٹیکریکارڈ پہ چل رہا ہے کیا مسئلہ ہے اور آواز سے میرے کو لگا جیسے کاشی پتاری کی آواز ایسا محسوس ہوا اب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پوچھا تو میں نے محسوس کیا کہ جس چار پائی پر کاشی پتاری سوتے تھے جن پر ان کا جنازہ رکھا گیا تھا اس چار پائی سے سرمل کی تلاوت کے آواز آ رہی تو یہ مطلب ہے کہ الحمد بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے اور ساتھ میں قبلہ سنت کے مرید تھے اختاری تھے اور واقعی اولیاء اولیاء کامرین کی جو مطلب دامن سے وابستہ ہوتے ہیں ان پر رب ازبر کا ایسا کرم ہوتا ہے کئی ایسے واقعات تقریبا سینکڑوں کے قریب ہمارے پاس مدنی بہاریں موجود ہیں جو مدنی چینل کے ناظرین اور جتنے بھی شورک ہیں وہ اس ان بہاروں کے بارے میں سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا ہے کہ کس قدر مقدس ماحول ہے کہ سو سے زیادہ ایسی مدنی بہار ہیں جو تحریری طور پہ موجود ہیں کہ جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے اور الحمد نیکی نکی کی دعوت دیتے تھے نماز پابندی سے پڑھتے تھے الحمد حضرت سے محبت کرنے والے تھے اور اجتماع میں پابندی سے آتے تھے اس طرح مطلب کہ بہت ان کے معاملات ہیں ان کا جب وقت انتقال آیا انتقال کا جب وقت آیا کا عالم تاری ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بلند آواز سے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے دنیا سرختہ بلکہ کئی ایسے واقعات بی سی واقعات تو تحریر کے طور پر موجود ہیں کہ ایسے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے الحمدللہ للہ حضرت سے محبت کرتے تھے قبلہ عمیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ تھے وہ مطلب ہے جب ان کی قبریں کھونی تو ان کے جسم بھی سلامت کسی سبب بارش کی وجہ سے تو کسی کے سالوں کے بعد کھلی تب بھی جسم بھی سلامت تھا کفن بھی سلامت so, الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہم سب کو رہنا چاہیے مدنی انعامات کا عامل بننے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ دیکھیں ایک مدنی نام کے عامل اتنی مضبوطی سے وہ رہے اور اس کی برکت ان کو کیسی ظاہر ہوئی مرنے کے بعد بھی ظاہر ہوئی مدنی کے ناظرین آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ سلسلے کا نام ہی نیک بننے کا نسخہ ہے آپ نے اتنی جو بہار سماعت فرمائی کیا کرتے تھے یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے بارے میں واقعات ہیں بے شمار واقعات ہیں الحمدللہ کہ باوقت مرگ ذکر و درود ان کی زباں پر جاری تھا میں نے مدنی بہاروں میں رسالے میں یہ بہار پڑی تھی کہ ایک اسلامی بہن جو کہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ تھی تو اور شیخ تحریت عمیر سنت کی مرید بھی تھی تو چونکہ کہ شیخ تریقت امیر عام سنت الحمد اپنے مریدین ہی نہیں بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کے اصلاح کا جذبہ رکھتے ہیں مدنی چینل کا جو انعقاد ہوا ہے یہ اسی جذبے کے تحت ہے نیکی دعوت کو عام کرنے کی تو جس ہاسپٹل کے اندر اور جس بیڈ کے اوپر وہ تھی باوقت مرگ ان کی زباں پہ ذکر و درود جاری تھا اور پھر ان اسلامی بہن کا انتقال ہو گیا وہاں کے جو ڈاکٹر تھے ان کے یہ تاثرات تھے کہ بڑی حیرت ہے کہ ایسی کنڈیشن میں اتنا زبردست جو معاملہ ہے اور ان کی جو صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے ان کی زبان پہ ذکر و درود ہے اور ہوش بحال ہے حواس بحال ہے کچھ دن پہلے اسی بیڈ کے اوپر میں نے ایک موت دیکھی ایک لڑکی کی کہ وہ اپنی موت, موت سے کچھ پہلے گانے سناؤ گانے لگاؤ اس طرح کے رہی تھی <تصفيق> تو علمان والحفیظ اللہ تبار تعالیٰ ہمیں اچھی موت عافیت والی موت عطا فرمائے گمبت خزر کے سائے میں عطا فرمائے واقعی کہ جس طرح انسان جینے کا طریقہ اختیار کرتا ہے جس طرح نیک صحبت اپناتا ہے تو انشاءاللہ اس کی موت بھی اچھی ہونے کی امید ہوتی ہے تو اسے سلسلہ نیک بننے کا نسخہ ہے حقیقت میں کہ ان مدی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ برکتیں و بہاریں ہمیں حاصل ہوں گی ہمارے پاس ایک کلیپ ہے گا ویڈیو کلیپ انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں صلو سلو البیب بولتا چل مدینہ ہر ایک کا اتنا س... وہ زرف بھی نہیں ہوتا نہ اتنا ذہن ہوتا جو اپنے ساتھ چل سکے پھر چلنا بھی تو مشکل ہے سب کچھ نہیں... نہیں رہ سکتے ہر ایک ذہنی ہم, ہم آہنگی نہیں ہو سکتی اس طی بہنے بولے ہم بھی چل مدینہ تو پھر میں نے وہ بارہ مدنی انعامات مرتب کیے کہ یہ بارہ مدنی انعامات اس کا نام بھی بارہ مدنی انعامات اس وقت نہیں تھا بارہ سوالات تو خیر وہ بارہ سوالات ہوئے اور بارہ سے بڑھا کر کچھ تیس تک میرا خیال ہے پھر جا پہنچا میں تیس سے پھر پچاس ہو گئے تھے پھر آ کر بہتر کر لیے یہ بڑھتے ہی جا رہے تھے بڑھتے ہی جا رہے تھے بڑھتے ہی جا رہے تھے تو مشکل ہو جاتا تھا تو اس لیے پھر وہ مدنی انعامات اچھا آپ بہتر ہوگا چل مدینہ کا پہلے چل مدینہ کے لیے کرتے تھے تو اب اللہ کی رضا کے لیے بھی ذہن تو دینے کوشش کی تھی لیکن بارہ لوگ چل مدینہ کے جذبے کے تحت کرتے تھے تو میں ڈر گیا میں نے کہا پھر تو مستقل چل نہیں پائے گا میرے مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا یا جیتے جی بھی اب میں چل مدینہ یعنی مدینہ شریف کے اسباب نہیں ہے میرے نہیں ہو رہے میں نہیں جا پا رہا تو اب اس صورت میں مدنی انعامات کا کیا ہو تو پھر باد بھائیوں نے مجھے مطلب حوصلہ دیا کہ اس کو اپنے چلائیں گے اور الحمدللہ اس کو پھر تو اللہ نے وہ دن دکھائے گئے تنظیمی طور پر یہ نافذ ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے تو ابھی کہ اس میں جو کچھ ہے وہ آپ سب سمجھدار کہ جو مدنی انعامات جنہوں نے پڑھے ہیں نہیں پڑھے تو کم از کم ایک نظر آپ دیکھ لیں سب سے پہلا تو نیتوں کا مدنی انعام ہے کہ نیت وہ تو ضروری ہے پھر دوسرا مدنی انعام جو ہے آج پانچوں نمازیں پہلی صف میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کی نہیں کی با جماعت مسجد میں اب یہ کتنا جاندار سوال اس طرح اور مزید اخلاقیات کے سوالات ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سوالات اور طرح طرح کے مطلب بہت پیارے پیارے اس میں مدنی انعامت آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزے کو مزہ آ جائے انشانت. برسوں پہلے کسی کے ہاتھ میں آ گیا آسٹریلیا میں یہ مدنی انعامت تو اس نے کوئی اخبار نکالتا تھا وہ اردو میں وہاں بھی پاکستانی تو بولتے ہیں پاکستانی ہندوستانی اردو جو جاننے والے اخبار نکالتا ہوگا اس اخبار میں پورا مدنی انعامات کا جو بھی اس دور میں جو رسالہ تھا پورا اس نے چھاپ دیا پتہ نہیں وہ بہتر بھی تھے, تھے مجھے بھی یاد نہیں اس نے چھاپ دیا تو میں نے وہاں کے ذمہ دار کو پوچھا کہ تم نے ترکیب دی ہوگی بولا نہیں nee, میں نے ترغیب بھی نہیں دی خود اس نے اپنے شوق سے چھاپے دیکھا اور اس کو پسند آ گئے الحمد تو یہ ایسے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ پڑھ لیجیے عمل کا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہر سوال مشکل نہیں ہے اس میں کئی سوال انعامات کرو گے نا تو آلریڈی آپ اس کا اس پر عمل ہوگا آپ, آپ کر رہے ہوں گے اس پر تو اتنے تو آپ کے درست مانے جائیں گے نا یہ جو ہو ہی رہے ہوں گے آپ کے تو اس طرح کے آپ اس کو پڑھیں تو سوئی. اگر عمل پھر بھی آپ نہیں بھرتے نا کھانا پوری جس کو نہیں کھانا پوری کرنی کم از کم مجھے یہ اتنا مطلب آپ کر لیں کہ اس کو روزانہ صرف پچیس سیکنڈ پچیس منٹ نہیں پچیس سیکنڈ میرے وہ دے دیں روز کے پچیس میں شریف کے پچیس سیکنڈ آپ سرسری طور پر اس کو اس کا سفید گھما دیا کریں پچیس سیکنڈ کے لیے اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ پچیس سیکنڈ کے لیے وہ سفید گھمائیں گے نا ثواب کی نیت سے گھمانا تو اللہ کا نام آئے گا کہیں مصطفیٰ کا نام آئے گا جلا جلال و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان اللہ محبت کی نظر اس کو پڑے گی اس کا بھی میں امید کرتا ہوں کہ نیت ہوگی تو ثواب پائیں گا تو آپ پچیس سیکنڈ اس کو گھما لیں تو کسی کے سوال پر آپ کی ذرا نظر جمے گی تو انشاءاللہ اللہ کل جا کر آپ کو اس کو بھرنے کا بھی ذہن بنے گا ان شاء اللہ بہتر سوال وہی چل مدینہ آئے مدینہ وہی چل مدینہ آئے مدینہ زیر نصیب کے ہم چل مدینہ ہو جائیں ہماری قسمت کا ستارہ جگمگا جائے گزرے والا تصویر ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی اس بارے میں مدنی پوری ارشاد فرمائے اس میں یہ کہ جو مدنی نام میں یہ تصویر فاطمہ پانچوں نمازوں کے بعد اور سوتے وقت ہے تو اس میں یہ کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ سوتے وقت جو بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے ذہن سے نکل گیا یہ کہ جی تصویر فاطمہ یعنی تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد اسے پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں خواہ و سمندر کے جھاگ کے برابر اب اس میں بھی دیکھیں نا کہ وہی منٹ دو منٹ کی بات ہے لیکن امیر اہل سنت کی حکمت دیکھیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اس قدر کتنی بڑی فضیلت ہے گناہ تو آج قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور یہ گناہ معاف ہونا بخش دیے جانا یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات تو صرف تینتیس مرتبہ سبحان اللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ جو پڑھ لے گا تو چند منٹوں کا یہ کام کرے گا تو اس کے مطلب اس طرح گناہ بخشے جائیں گے خوابوں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں تمام گناہ معاف ہونے کی آہدی سے مبارکہ میں فضائل وارد ہوئے ہیں ان میں اکثر موہدی سنگھ کے فرماتے ہیں کہ ان سے مراد صغیر یعنی چھوٹے گناہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کی بنیادی برکت بھی ہے کہ حضرت علامہ محمد ابن جزاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت و طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو یعنی کہ آج کل ہم اس کے لیے کرتے ہیں کوشش کہ وہ مختلف گولیاں اور کے برداشت کرتے ہیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لیے قوت و طاقت کی زیادتی کا خواہش مند ہو تو سوتے وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کرے میٹھے میٹھے سمے دیکھیں کہ امیر سنت نے کس طرح مدنی انعامات کی ان باہروں کے تفیل ہمیں آخرت کے خزانے اور دنیاوی مسائل سے بچنے کے ذرائع عطا کی تو ان تمام اسلامی بھائی جتنے بھی ہیں سب نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ تصبی فاطمہ رائت الکرسی ہم پڑھیں گے ان بلکہ جو اسلامی بہن ہے ان کے لیے جو ترسٹھ مدنی انعامات ہیں اس میں بھی یہ مدنی انعام ہے اس کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے تو یہ ہے کہ اکثر اسلامی بہنوں کے بارے میں آتا ہے کمزوری پریشانی بہت مطلب ہے کہ تھوڑا کام کرتی تھک جاتی ہیں تو ایک تو مدن انعام کے بارے میں اعلی حضرت عظیم المرتبہ ر اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو کوئی اسلامی بہن تصبی اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئے گی صبح اٹھے گی تو اس کو ایسا لگے گا کہ رات بھر کنیزوں نے ان اس کو دبایا ہے اس قدر اس کو فریش اور توانائی محسوس ہوگا تو یہ مطلب کریں اور بلکہ آپ اگر جو چاہتے ہیں کہ ہم کسی کام میں ناکام نہیں ہو نام مراد نہ نا ہو بلکہ ہر کام ہمارا بن جائے یہ ہر ایک ہی خواہش ہے کوشش کرتے ہیں نا چلیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے وہ کبھی بھی ناکام و نامراد نہ نا ہوگا اللہ دیکھا اللہ ہم نے کیسے مدنی انعامات یعنی کہ ایک مدنی انعام پر ابھی گفتگو ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس پر مختصر کر کر کے گفتگو کی گئی ہے اس کے باوجود آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک مدنی انعام کی یہ فضیلت ہے تو بکیہ مدن انعامات کی کیا بات ہوگی تو آپ نیت کرنے کے بعد کچھ بھی ہو جائے شیطان کتنا بھی روکے ہمیں انشاءاللہ مدنی اللہ انعامات کے مطابق معمول بنانا ہے روزانہ فکر مدینہ کرنی ہے نہ صرف خود کرنی ہے بلکہ دوسروں کو ترغیب دلانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء تصویر فاطمہ سے متعلق آپ نے جو مدنی پولیس میں آرٹھی سے سنائی تو مجھے یاد آیا کہ صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمتہ اللہ القوی باہر شریعت میں لکھتے ہیں عقد انامل کا ذکر حدیث میں آیا کہ تصویر پڑھتے وقت جو ہے انگلیوں پر اس طرح شمار کرنا کہ اس کی فضیرت یہ ہے کہ یہ انگلیاں بروز قیامت گواہی دیں گی کہ مولا کریم اس بندے نے تیرا ذکر کیا یہ بھی محبوب ترین عمل کہ تصویر فاطمہ ہم تصویر پر بھی پڑھ لیں جو دانوں والی تصویر ہوتی ہے اور انگلیوں کے پوروں پر بھی شمار کریں تو انشاءاللہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی تو میٹھے میٹھے سہی بھائی مدنی شہل کے ناظرین اب جو ہے ہمارے سلسلے کا وقت وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو حسب معمول ہم سلسلے کے اخیر کے اندر آئندہ سلسلے میں جو مدنی انعام ہوتا ہے اس کے متعلق ہم پہلے سے سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کے متعلق آنے والے سوالات جو ہوں ہم ریکارڈ کال کال ریکارڈ کروا کر جو ہے وہ اپنے مسئلے کا حل دریافت کر سکیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسکرین پر فون نمبرز بھی ملاحظہ فرماتے ہیں ای میل ایڈریس بھی ملاحظہ فرماتے ہیں تو اسے نوٹ فرما لیں اور انشاءاللہ ابھی ہم ویڈیو کلپ جو ہے امبیر سنت کی آواز میں ان سنیں گے کہ آئندہ جو ہمارا مدنی انعام ہوگا تو اس سے متعلق جو آپ کے ذہن میں سوالات ہو سکتے ہیں تفصیلات چاہتے ہیں آپ یا آپ عمل کر رہے ہیں کوئی دقت کا سامنا آپ کو اگر ہے تو آپ ضرور جو ہے ہمیں آگاہ فرمائیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ کے اس مسئلے کا حل پیش کیا جائے گا اگلا مدنی انعام سنا دیجیے اللہ الحبیب <سلام> مدنی انعام نمبر چار کیا آج آپ نے بات کی چلت پھرت اٹھانا رکھنا فون پر گفتگو اسکوٹر کار چلانا وغیرہ تمام کام کاج موقوف کر کے ادان و اقامت کا جواب دیا جزاک اللہ یہ الحمدللہ ہمارا آج جس ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان مجلس کے رکن مدنی انعامات کے فضل افتاری ساتھ ہمارے اسی طرح انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہمارے ساتھ رکنے شورا وکیل اختار سید محمد ابراہیم باپو جو کہ گھریلو علاج کا سلسلہ بھی کرتے رہے ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بہت صحبتیں انہوں نے پائی ہیں انشاءاللہ وہ سلسلے میں آئندہ شامل ہوں گے اور وہ ہمیں نہ صرف اس مدنی نام کے متعلق بلکہ امیر علیہ سنت کے ساتھ جو صحبتیں پائی ان کے ذریعے انہوں نے مدنی پھول سیکھے اور جو جو طریقۂ کار ایسے دیکھے جو ہمارے لیے بہت زیادہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہوں گے ان وہ بھی بتائیں گے تو اللہ تب تعالیٰ ہمیں عمل کی شادت فرمائے میٹھے میٹر سائن بھائیوں مدین چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیت فرما آئندہ سلسلے سن میں شامل ہونے کے لیے تمام باتوں کو آپ نوٹ فرما لیں اور ای کے ذریعے اپنے آرا اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیئے اللہ تبار ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صلو اوہ بھائی